ونصفر ونعوذ بالله من شرور أنفتنا ومن صيات أعمالنا من يهده الله فلا نظل له ومن يظلل فلا هادي لا وأشهد أن الله إلهنا إن الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. صلو الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعض فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولو الامر منكم فإن صنعتم في شيء فرضو هو الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وانكفير واحسنوا تعيلا عزت مند و مسلمان رون ہوتا دراص لو ڈیرا کے ارادوان کم جستا سو اجتماع تختم قرآن تو سلسلہ کی کی زمان وعدا وعدا دو لیکن بیمارے دو وجہ جی وقت نہ زپاتی سو سم بیماری احساس کرے کم ارادے چ لڑ کہی سی نشی لیکن بیاؤں ماں حاضری دے وقت کے ڈیر ضروری گڑلا ضرورت یو دو وجوہ باندھو یہ وجہ خدا زماج نہ آدلوجہ پانچ خل کو مخالفین نہ دلی نیو چارکنگ مر کر سانسی مدا جدا درو پر جا پاس نوا کی جما تکری رو تیل سار مانزپ سی جاتری رو محس کلیش وزو آپ لانم دارے نو سیبان رال س خبر ہے کری موجودہ کسان سر مرغرو سر پہ مشہور چارم مجبورو دو مجبرو دے راگل اور سبان ان شاء اللہ دے حکومت رنگ بیان خاص کر زار دلف و خلاف کے جعی غیر مقلدین دی تو مذہب سمجھنے کی نشٹا دیر کرتے مخ کے تقریروں کے دی دم و بار بار کہ زدید اختلافاتوں د چیڑ و دبہٹنا فراہم کینے دا بروئی مسائل بھی دا دا کم وخنا چادی شوروشی مختلف طریقے سے اپائے کے الفاظ بھی د صحابہ دور د تعدینوں نور و رستوں د ٹ دا اختلاف شروع دے دا فیصل کی نا آنند دے فیصل کو محبت بلکہ دا اختلاف دو مت دپار اور احمد سے بے وخیر دیر ضروری مسائل زمگ مختری مونگ دی تریلو بار بار چرا چیر چار مکو ادا وجرہ جنہوں ملکنوں کی عربی ملکنوں کے سعودی کے بل رہے ان دغتی حالات شکرے لیکن چیر چار مکان سے ندی تیزری اند آئی بل تران دان نفرت جوڑ شیرے اند مناظروں سے دعوت جوڑ شیرے نئے بل تا سمشر زکیم پوئے پ مقام راندی نہیں سر سر گے خوشتا تھا لیکن داد دا شاہ بند زور مار می زور ایپری دانگے ندی میور شیخارے پرے مل کے داشور شغب پیدا کی دیر پارا جنور و خل کو تلار سپاشی انشاءاللہ شاء اللہ روز خبرو بات خبر تو خلق بشارہ تم کو شوہر ہے منگ مجھور خام خاؤ دے میدان تراش دفترے تفصیل معلوم ہی اور معلوم دے کہ اس تشور شگفنوں کو صرف علاقوں کے یہ اشتہار شائقڑ و غیر مقل پانی کے ویلو چیا لاکھ روپے نام لے ان آم خلک زلو مونگم پدی وجہ مونگیا گانوں اور خلک کی منگ ترا وہ تواگانوں پہ خاتونوں خیراتون مخامونی جھگڑا اور جانتا من تو منگ زاغی وغیرہ دکی پل مذہب مبد سابط الدارم میدان تشی لیکن آئی وقت رپاؤ ہوا بر جس ہو جاؤ دن انتظاروں کو بے انتظار نے روسو زم جماعت فیصلہ اگڑا کہ ددی ددی اشتہار جی پریقی مناظر چیلنج اکڑے دے چیلنج بلکہ لاکھ روپے انعام عمد نمو ری جواب پکار دے زماعت ناشاد الام تنو مانے کتاب رسالہ الی کلشور داغ خل کو لاکھ دورت دے رہا دا داغے دا ندی اشتہار بازی شوروں کے لشوروں شوا دائیں خبری اطمینان سے کلاگی تاصل نش نمو مجبورن ساسپری گلی کے گڈول جماعت مشورہ داد شیخ القرآن دعوت خلینا دا اعلان ورکڑ شو جمون ساطو مناظرے دا ہر وقت کی بر جے کی تیاری درو سستا سی گڑی کے داد مطالب سخت و دعوت شورو دے دیر وقت دیر شو مشوری تک مناظرے مونگم پورا خبرنو چاخر ننا شو شو کی خبر سے چل شو شوق اللہ ختون کے کل دالی کی چمن کی خود مناظرے درکڑے نئے نکری آتی نت کے دروا <تصفح> در دا اشتہار چیلنجر چا چاہے کرو جو لاکھ روپے نام والے کاول مونگ چاہے کرو نہ دی. دیر کا سانت مونا زرے مونا زرے گیا چاؤ کلی کی شیخ القرآن اگر بحفل مناظر لڑا شی یاد ہے اگر نکلی اور کی بندہ داس زمان آئے بدے پڑشی نظب پڑے داس زمان تجربہ اغن نور مخالفین آئی چکم ندائی و مشر دائی دے داگے دا بانے. مال مشرا زبا مناظرہ کو مونگ دے مقام کے ام دادی بہانگتے شب لگی مار شیخ القرآن نکلے راؤڑم کم او شاگر چپ سے پڑے لیکن اور بازم دری سان جانو تو عام زمین کشران کتا منت کرو بیا ہوئی جمعیت جمیت کتاب بانی لی جمیت پاکستان اگرچی منگ تے پتل رمیہ یہ دری جمعیت مشر سوکھ دے کو رے کی جگڑ رہا دیو پاکستان معمولی مل کے دری دری جمیت یو بل سنت مخالف مونگ وایو چاسو کم امیر دے اغبم نازری لڑا جی تاسو مشر برا جی ہے لکھنے والنا پڑھان جن دا مدد لگو دا زم حق دے ادا شرط پکار دے چاری منگا شرط زمگم دا شرط پہ وہ گندگی نو بس سیروں کلاس راجا میدان واسطے چیر چار شور ہوئے چلان جی کی کلی کے وہ دا داغے دا مضبوط والی دا یہ شرد لگی کل بل لگی کلا بل کلو والے مات چپری بدی کا نا لاتو بغیر جمع دمشورے نوائم زمون کلے اور مطلب زمان سر زمانتوں دوار پری بالکل امن و امان اور رسولو انتظام بنگو تار سو تاجی مل تب بالکل امن کر حکومت نا زمانت اغیط رائن کار تھی یو شرط جادی بار بار ہوئی بنگا نمن سنرے چیز لت لت کسان بھی ابتو کو بنا ہم ذرا سو چکے رہے خبر دلف تر کی ز بند سان بھائی خدائی تو طرف نہ معبود معلوم کسان بھائی منگی مان و دائی مذہب و دائی طریقہ معلوم دا زمگا گیت معلوم دا دانی ایل مویا دا او منگ تم آلوم دو زمگا ما گیت معلوم دا مون سلک ہو رہا ہے مونگ تا سل گور آیا منہ خدا عوام خلق دامیان کے پشاک کے مغزدی دی کو مناظر الم سے لگ گئی ملا دیر نہ کی چیزان کوئی خاص کردہ دور منہ کو دیرا مناظر کو جو عوام خلق کوئ جی نہ لفظ جڑی ہاں دادا ٹھیک دا لس لس تنری مثلاً جماعت سے تن دل تنی دلیب لگی دلی بار بخل دی کی رشی چا فواری پالم ناظرینوں کے ہلنشی جاغ بتوت کی جام ہلکڑ داما کو سارک مقصد زنگ جماعت اشاط و توحید و سننا ڈلا جد اللہ د توحید دلی د رس اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم د سنت دا طریقے دانے دا دا دعوت ور آج جماعت اور دا یقینی عال جماعت سے تمام علیہ مسلام ددی بنیادی خرے نن کسو کوئی زموں جماعت اہل حدیث ددی بنیاد پیغمبر پارکی خرے بے معلوم کے لیے گری پائے غلط بائے برامبر با صرف داد بنیادی کے رستہ جو گواہ وارت درے گا امین بجار ہوا ہے ہم دل رہے گی شو کوئی مانوایا امنور حادیثل بلکہ حادثیت نے انکار سے روکڑے دے یو یوم بلکہ تمام مم یال اسلام علی دعوت راوڑوں دبر فرمائے او حلکو یوکو جان کے تقواہ پیدا کر دین دارے جاتو جمع تابے داری قوائم پیغمبر تقریباً دا اللہ صورت شہرا کے د پو پیگران نقل گئی دے ہر میرے اخل کو شرک نہ بچ گئے بچ گئے کوماتا بھی داری گئے اولوان دہیب اول توحید تو ادب مسل د تابار رسول شاید سنت بھیان سرے توحید و سنت دعوت سرے خلد تو شرنا بج گول سنت ترا بلن بل تابے ترا بلن توحید سنت دا تمام و بنیادی جماعت سے مروس جماعت میں توحید نالی در رد نشا پر مانو قرآن دا نبی جماعت والا کتاب نہ حدیث رہے تمام آنیال مسلام جماعت دائی دعوتوں تو توحید و سنت ہر زمانے آواز دے دیو جنا و تمام مسائلوں کے تمام خبروں کی دٹول ن اہم دٹول نا ضروری سو مسل توحید اور شرک اور دا ہر قبر مقابلہ داخر ٹولنا اہم و اہم اہم کمدی چکن ادیب تر ضرورت بل خبر گواد پہ ٹکراؤ کی ہم یال مسلام امدالی دے دی آئی قتل سی جی عمل کے خلک دی انسانان دی منسونم نشتہ روزیم نشتہ اور کاغد نشتہ لیکن تحیدوں کو نشتہ کرا نہ دعوت پر گئی نعوت دعوت اور کڑے جو خلق کو منسکوائے او خلق کو روزینس ہے یا خلک مانجل دعوت نے ابھی ورکو کم خبر آئی دان دا خبر زروئی بو دہم یا بدل مانے وحید اللہ فیل باد عبد اللہ نے بات رئیس المختین فرمائی کلو عبادت تو عبادت قرآن کے راضی نے توحید مانا بھائی رحبد اللہ صرف دا ماننا شد خد عبادت قوائے ہم قوہ رجن سے ولی داخ جگڑی سے من مشتکانوں کے اگر جدان نو لیکن آئی بھی جگڑ نولا یہ تو مانسو ہے رو دروجی ہوئے گن تو وپکیو اکثر جگڑ دائی پر دیوا جدا تو آئے یہ بات اللہ اللہ کے خاص رو کو اللہ لاس کے نظر نیاز منخالی ناوجوان قرآن کریم فرمائی او ملکان سبام ملکو مل گریوگر دے کا کران مشرقان مل کو واپس را گئے لاول سلیمان سلام تب پتنو زکام گیا علیہ السلام تا پتنوا کو غیب نہیں پویا اگر تو پتنو جزمات لخ کرنا خود خود سشو شرط سے لے رہے مالی اللہ کا من الغائبین حضرت سلیمان فرمائی آیا ماں بانی سچل چاتا خدو نسکاری آیا ماں بانی سچلشا لے کے نا غائب کے نسکاری دو دائی زمان زر مخراری یا پذر سیکھی لیکن آپ غائبیو غائب اخاری نہ غیب نخاری پیغمبران تھا اور, اور سلیمان اسلام سے پیش قرآن پاک کی تاسوری دلی خبر میرا ملک سبا داری بات چاہ دائی نظام دائی سیا سا نظم ن سروے ارتشتا نور سست مل کے دود نہ گئی نور لیکن آغدانے یا سلیمان سلام خلق بلما دلکور رف الدین گئی اور آئی امین نہ ہوئی بنسم نے گئی آگے پاک عمل میں یہ عظیم نقصان جد تو مندی سے ماؤن چاہ قوم تو خدا نہ سیوانور تو سیدھے لگئی لگئی ادایا قومم لگئی ذاتی خودے تو نہیں سیدھا نہ خاص گئی جاگا مانسو بھوت مولا چرجن چو پاوا داغان کے شعور کم داوا چولنا ضروری اور پاگ خل کو بل تان نیلے بل نقصان ادائی جے چلان کے نقصان کئی پان کے گنا کئی دلان کے ظلم کئی کارا دیر دیر اگا خدا سرا شریک ریم. سر شریک فکر کن دعو یہ در ٹورنمک کے توحید سے یا <تصفح> قوم کی دان نہیں بولوئے بک کی کہنا <تصفح> اور اسلام پکارا مار کو انجالم السلام عریم اون پدی ری گلی شیری کی تو قوم اسلارا کی دے کہ توفید چلام پانی یقین کی اللہ او پی جنی دلہ صفات پی جنی اللہ حقوق پی جنی دفدہ خدای بیا بل خدائی اور گنی شریک و مشیر ن گنی محنت کرے دم ویالامیتا ہم تارے نا قوم دخ تو بدل کم شرکیات چپکیو کیوں کم مرزونا دقر چپائی کیو دا خدایا حقوق نور نور قربان کرے بچہ تکو لے جو اندو مروتا منف تیش کرانے دا بچہ پنش کو لے رام ادب سے دائیں دا خدا نہ بچہ تو ہم یار مسلام اون دے اسلح شور اکڑا سر کے پوئے چوکل کو دفدہ بندگی پارس طریقہ سدا واسی ہڑتا طریقہ دا زما تاب داری روان روانشے خدے تذان پور سوائے دیری کی سنت مارکو توحید و سنت مقصد مقصدی حقیقت کی عوہ شدا تو تمام امیال مسلام مقصد تمام سے غمبران گنگوات اشاط و توحید و سننا رامل چا کی فام و فراستی آگ دے جمع اور ددے مشر احسان احتان بیرکی برے احتان بنی چاہتے ملک چچاد جی وان پاک نمب کے نشا وقت حدیث نم نشا وقت چاد توحید و دسنت نم نشا وتے ملک ٹول صرف کے رسم و رواج کے پیدارتوں کی دے تروں کی غرق و غرق دیران تو خدایا مقام تلق و رسول مجیان نے آغم مقام ت رسول بائی اعتراض نش کے دے دائی بد نشوے لکھے دے لیکن صدا اللہ کے کتاب درسون کی زیا پذائے و, توحید و سنت آواز و آوازوں ناردت و رسم و رواجوں داغے بیداتوں داغی شرکیاتوں کڑی سامان روانگی ان شاء اللہ روانگتا کو ہمت ہونے دیر تار شیر ہاں داؤں نش کولے کی جی دنیا نے شرک بدت بالکل ختم کی لیکن آگ حالت دیر سروے پنجوس کا نمک کی کچا پہ آجیو نن نئے حالت کو دار ہے یاد ہے کچا رسم واج پہ خوشن امڑکی آب و پوش چودا نفرت اپوش چوداس نیولی جیل لگئی ان کے فلے راجیوں برنسی گدے بولی را رکھا ران نہ کل جی شیطان پر بو شیبلی چار کل دا مخلوق را طرف کرا روان نے توحید و سنت طرف کرا روان نے جدید پارا قسم قربانے گئی درے مقابل کے مخالف کیناشنا خلق کی روم چکر جیوا جیوا چاہیے در پمک کے فرنٹ پیداشی اس قسم خلک را لو لیکن یاد آتے ہیں حق دینوں حق پرف خلق عید ہجا دم مقابلے نے نہیں لکھا باطل بتی جد حق مقابلہ ہوگی نل بات کان زبو کا اغو تیرانو مشرکانوں اگر مولیانو تو سکس ما کے سم مقابلے کو لے لا کے نا ٹول ختم کیوں ختم دوں کی لو تھلک لاپ بلے جامدیارو چکل کیوں ڈل پیداشواں اس کی میں جوڑ کو دے چاری مشران دین بد نامول شوروں کا کہ دا دین دے چانے د چان دشہرے راجول بدنام کو ددمش نوگرل ن صحابہ گرام بانے بدنام شوروں کے بدنام عرطو ندائی مرگری دائی پتری صاحب داغ مرگری موجودی جو ماتم را گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت معیر رضی اللہ تعالیٰ صحاب کرام نے قلم اچت کر تنقید تھا آنے دل آپ تنقید مار پڑل گانوڑ داغے نے جات اڑ جساف باپ تو ملوکیت بھی تو غلطی پالی تیزی نا حضرت کتاب مطلب ادارے ہونا چاہے آمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان و تیاض نے حضرت مرب نے کاف رضی اللہ تعالیٰ نا صحابی آ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر الناف فتنہ آ گئی ہو ذکر کرا کر بہا لیکن اگر فتنہ قریب ذکر کرا جدا فتنا بس ذراضین رب دا سمجھتی تھا روان رہا نہبرے چکولا نہ ہدایتنی کل چاہنی جوڑی سی لداسے با ہدایت بالکل صحیح روئی مان کڑے وہ سرن میں چل رہے گنا خاضر تے اثمان رضلا رسول اللہ سولم یا رسول اللہ حاضر رجل داسرے سے یادیں چکانا لل ہو دے دن دیوت ہی رسولہ سلام میں آؤ دیا گم کرا صاف فیصلہ چکمت اتنا دا ہر عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے دور کی پیدا کی یاد کرتے داغف اتنی دلویس دا نہ کڑوائی کڑوالینا دائید دا سببیت نہ دا تو ہر قسم طریقوں ہر جوسمان بچ دے الدا ہی دیتا سرنگ غلط پانی سے جڑے گڑے صاحب گرام کرام دین و شران آئیے بڑی تیری خبر نامول شو روکائے قوامی سے تحریک دارے تحری کی ور سرا مخبل غرت آگے کتاب کڑی کی عائشہ رضی اللہ تعالی انہا حدیث راجی بخاری کے آئے تا حدیث پور سے رسول اللہ, اللہ سلم دب بدر دمروسر خبری کڑی اوری چیری اوری ہر تا جنزل <سؤال> مطلب دار دیوا نے کم عذاب دے تبر پا گئے حضر تا حدیث اور دہادت امر دہرت عبد اللہ <سؤال> نے امر پواستا یہ رسول اللہ دا دا, چنانا دا, حدیث دا, سن رے دا دا مطلب نرے دا دا دی, مطلب دا دا دی مانتا من پل کب تر دلنہ ہم جو حدیث ان کے روزیت وہ تراغ نہ قرآن پاک دے قرآن دے حدیث دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث جی کہ میں اس کے پکی خبر ہے چاہ تقلیدوں پکی نشتا صحابہ کو براہ راست نہ ہو رہی کلد صحابی کو حاصہ اوری ناگی غیر مخلی بالکل اوری بقبلہ وحی خفی. لیکن دائیں باوجود حضرت آئے شارض اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ کل دا حدیث ظاہری الفاظ ظاہری مطلب تو قرآن پاک نہ خلاف دے نزبہ پدے حدیث کی تعویل کھوم لیکن قرآن پاک کے نہ کھوم قرآن پاک کے آغیث تو تعویل کھوم چینک اللہ تسمیل موتا لکنن چی خلق تعویلی نکی چی جی دامت دب دے چی دولف ہے زن شور کھولے اور دیا ہو یک زن شور نا نا اگ پار بے داپتی پا جب پوائ دا قرآن حکیم کو مڑوتا اور دا فرق تا پوری نہ حضرت آئے شرز علمخا دا اصول کے حوصل جو قرآن پاک نہ خلاف جگم حدیث راہی خلاف نہیں لیکن ظاہری سے الفاظ جدا سے کی معلوم کیا ادا نشی کے دے چاہیے صحیح حدیث چیز پہ غمبر پاک بخر تو قرآن نہ خلافی ہی دانشی کے دے پھر عمبر نمین خلاف خبروں نے دکھل لیکن کل ظاہر گدار سے خوشی جنا دے مقام کی دیا گئے مسائل د کتاب و سنت یو تو قسم کی یو پاغ کارا مسائل چار حضول سان ہر دب خاون جاغوری نکوش دے دانیوں کی ملا پائے پوئی قرآن پاک اللہ فرمائی کل فرمائی الا فرمائی شرک, شرک مکو اللہ تشریق جی شرک پیج بھجوے مطلب چاؤ شرک م پکڑ شا نا پوئی کیاو شرک, شرک, شرک, شرک, شرک تیزن قرآن پاک صاف فرمائی لائے جب دب بازت دے نی باز لا خر بی ہر سڑے پر یہ پوئی کی جاؤ خراب شرے غیبت خراب شرے ہمی سڑے میں داوری میں موری تو بتا کے الفاظ اور دادی معنی دے کے دے چاپ تقلید تاجت نہیں ہے داد تخلید لیکن فرمائی انس میں مڑو تاؤ رول کو لے نوری بل طرف کا فرمائی بتر والی دا داخل مان تم بے اصمانوں نوری برے ہو دی نوری ہوئی اور سم مسل سوئ ساتھ ہے و ساتے باز داسی آیا نہیں احادی سی غلح سے مشترک سمجمری مثال پرانے پاک چالے دائم کی نیل تا تو زنانت للا سو تو طلاق ہے جزت تلا بیان حسین آئی بانتار بننے کا نام منسے دت تیرے گرو کرا گورے آربی دن چکم سر بار بہ بوئی اگت میں بار آشی چ کرواری دس داخوار دس نکا طور تم ہوئی ماہواری رسد اور پاک والی رکھد غور دفعہ مطلب مسائل حیران پیا آیت کی یا, یا حدیث کی یو مسلے اور پل کے پل شاندار موقل بڑے حیران چیزوں کا ایسے ماضی کی ست پوئے گم بتا دست ہوئے کہ سمانا جتوالی سمانا جی اگر یو خدا مت مطلب دے داندار دا ادو لار ہر ددید کم سلح تیر مشان سلح تلب سو کی طلب <تصفح> رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی خیر القرو نے کرنی سم اللہ زینا لون بہترین غلب دی صحاب کرام کہ رام یا جور پسی سب نظی جور پسی سب تابین اور طب تعلیم زمانے جی خیر شہادت سری پبارک وکڑ شو نیکان نیکانتر ہوئی اگر دن کے اختلاف ہو چاہے سلب صرف صحاب کنگ ہوئی چاہے تلبیت صحابت و تاب پریم کھولتا ہو چینتابی اور نہ آیا منگا کم آیت کی کم حدیث پام کے بکوئے کی, کی حیران داغی چ کم مطلب اگستی اغوا خلو کنچ بکبل فام کے سراجی اغوا خوب نہ کم سڑے دا فیصل پولیشی داخل پکی بلکہ دین تو پکی چن بس ہر کو کس مطلب اگست مطلب بڑا مطلب پہلو داسی سوکھنی شی کے دے دے, دے دور کی بسو کی کے داسب سو کی ہاں داس پرویز کے دشاش داس بحریان کی آسما قسم کسموں والا چاری مطلب اندیم پل کویا بنا ناسی حکمراہ چکے نا بل کی چچا کیا کلو یا سب کو اگلی خام خاتا فیصلہ کی جکم سلکوں نے کانوں اگی چکم مطلب الا مطلب دے ددے آیت الا مطلب دے دے, دے, دے, مطلب دے, دے, دے حدیث الا مطلب بان عمل کو دت تکلیف بہت ضروری لاز آ یا بہت متبخلے مطلب یا بتا مطلب دی تقلید لیند و تقلید تکلید تقلید کو دینا تپس کو جاننا ضروری گری ہاں بخش کتاب بنے بجے ابارت تم زمت کے نیشے لے آخم کر بادشی اور تخلیدہ دام و تاجیر کا لازمی دان و تبو کو زمانہ ہے نا تخلیص بنتا میل چوجلی اور کن جانتا میل چوجلی زمانہ کر دیو خان جی جی آ جی میل سے اور تاجولی آپ ساروی دام کلینا فرمائے مقام الخلا الحدیہ ولخلا سکم و ساروتا ان شو لو حلم تروانگی کافران مردست ہوئی مسلمان مردست نہ ہوئی بولے دادا قانون داؤ شریعت داؤ خبردار جو فولادا چولی قرآن سو نتوی دو دو دمو آیا انسان سکھان تو فولادا چولے پتہ لگ گیا ہے شرک یو دام مشرق دے تقلید سو تقلید مطلب ہم مطلب تارے چاپ سے مانستے گلو نمک کی مانساڑے دے, دے, دے ددن ادا تپو سکھت دلیل دلیل سمانا دالو لامو یو لام بیا دلیل سو دی نہ دلیل لے نہ مانسوں کو دلیل وائے کتنی نہ دو پی جی سا جی ری ہوئی ادو رسو لو اور دلیل نہ معلوم کی قابل و معلوم کی چاوت صحیح نہ دیا صحیح دیا کمزوری دی. اور بدے وجہ کمزوری دی لال لگیلتا ایلم پورے ٹوٹی کو روکڑے کلچ دلیل پی جنے کم از کم پالے تا کالے لگی ہا نہ کال منز یا کم خلق جنن غیر ملچل گرے مختلف گنی تو چاہے منظور کرسلمان کو سداسی پر تکلیف دا مطلب پتی خبر بے دلی لگڑے دا نتی منے نہ آلی منے بے دا دا خبر فرق سارا دلیل ہر مستحد خبر دلیل کرے دا بے دلیل خبر نہ رکڑے ایمان بے دلیل خبر نہ لکڑی لیکن کل جام خلک جی تکلیف شرک دے اترائے شریقان تکلیف ہوتا تم کوائے دم مت دے سبال مرگر نکل کھول بی کول بیا سو اور سو تو بخاری امام بخاری رشی رے الیم ادیم بخاری نے دے سڑے د دے دیر رشت نے دیر رشتی نا دا دا دا حدیث دائن نکلے پیغمبر منگ کے ہونی کاغی یا گائبانے پیغمبر ملاقات کی داو نے حدیث دلی. یا کم از کم دس صحابی نے اوری او ری دا پکی نیچ ڈاک خلق دی جا گئی کتاب نہ حدیث راگست کتاب نہ کہ حدیث سے جی درفلیہ دین حدیث سے دراط حلف امام دا, دا پ کتاب کے صحیح بخاری کے صحیح مسلم کے دے. فلان کے دے. فلان کے دے. امن دلیل قوا روپی کہ بخاری کتاب کا سوج صحیح رہے دلیل سے تو دنگائی سول اتفاق بدے چاول اتفاقی دلائل صحیح قرآن پاک سننا تھا خدے ویلی رسول ویلی قال اللہ و قال رسول نورد و دلائل رسارتوں میں جمع ویات عوام دکھ دی نا رسرالی مرکزی دلائل بلکہ اصل کی یہ دے سے قرآن پاک دے وہ تشریح حدیث سے قرآن و حدیث قرآن پاک کی چرتا اللہ فرمائے لینی جو حدیث کی چرط پیغمبر فرمائے لینی کہ بخاری کھسڑے دے دسی شبق سب قرآن کی آیا تو دسن دا آجیب کتاب دا نرہ دا تحضیب تہذیب دے می جان دے تصا نی اگری پان کے سڑے سکیو دا سرے بسنگے دا کو خدایو دا کو سڑے مو سمدے ہو چمدو کرلیل توڑی یہ کو کتاب کیوں تا دلیل کی رسولی جڑی دو کہ پیش کری سنتے دلی شرح ہوئی تکلیف کہ ڈیرو یا تکلیف گئے زمانا کی تو تکلیف نہ بار نشتا کتی وہی چاؤ مت تکلیف سے مشرکانے کن سادت کہیں مخلف گروا دامان جی تکلیف نہ کہ بلوں گی دن جاہل حدیث دا باب دان لوتے ہندوستان کی یخر تاریخ گوارے انگریز والرے ال حدیث کم یو مقام کی کم از کم دو عیت یو منی چڑے منی دال دی آر لے دیتے کتاب <سؤال> <سؤال> فضا لگن و, و, و برابر و و و نور ندی دار بدلار نے امن فلم الاس لیے چادر ایمان سے مذہب دے ہوں گے احنام خشہی مطلب پیدائش کرے حلقوں کی تو آپ کی اور آن لے ہر اور مسئلہ کی پیش کو میں انشاء اللہ کم سے متنازع لیکن دائی ہوں گالے جیتی ہاں غیر مقلد یہ بناختہ تو پکول کہیں غیر مخلدم نہیں مقلدی یہ ان میں نے دشمنانے بھی حنیفا و دین داغا متاثین دعوتا داقیقت کے دا قیامت دالامات گناوا رسول اللہ علیہ وسلم قیامت نخش پیش کر لی دیرے دی اشرات کیوں توی وارا علامات پائے کے دالامات پیش فرمائے لے لانا آخر حاضر لامت اولا ددہ امت داروت تو خلق گرائشی رمپا مخکنوبا لانت وئیم گروئے حدیق ودا نشہ دن میں داخوک دی کو غیر مکل صاحب کی رام بان لانت بڑی چور اکڑی دکم ساجی نے خلاف کرتا تیت راشی حرت نے مسرو کل جیتوں کر دیش سے مرو پتہ نہ لگے ہم بر لاکھ موت کی ہو کر وہ ہے تو لفظوں کا لوس تو پہ راشیوں نے تا پتا اگا اور پتی اول سب کیوں لال رہے صاحب آئمپتی بدوئی بد مارکا کلد تکلیف نہ بارے کرا تو بے غیر مقلد غیر مقلد دے قرآن غیر موقع دو غیر غہر موقع دے جہادی قرآن بک پلاورے دو اگر غہر موقعے دو جہادیز پلاورے دو رسول اللہ سلمنا جی دا مسلم مسلم جو شاہ مسلم رجال ری جال ہوا دان اور کولے یا کو دلم نو آیا بالکل بے بہ رہے کدی ہوئی جیدہ کا ٹول متواتر متوطر نے وہ پاگر متواتر سے بھی جنے مشہور بجٹ رقم دی عام احادیث اخبار احادی نے حدیث نبات کل جب بخاری الی کلش مسلم الی کل شو کل لیتا مشران بد شروع کی گنا. دا و بال سے جی وہ بال اٹھا جب شر کی پر شیگان مرگریشی کلر دریا مر گریشی ڈر آئے وہ اگر دینو متر جی گلبیل رباج جی کو دے تووں کو تاکیت دی جی سب اچھا پھر سچی داری کری اور داری کری داری کری لاول کھوایا خبر اورا اور بار بار دے مونگنا اور درسون کے ناسی اوری دی دیگ استادان کے مائناس یا درم دی فکر تو فکا فکاری کتاب تو نہ ہوئی کی کتاب کسی رنگ آئے تو فکو آئے منہ کشانی یا لمگیری یا بل کتاب بل کتاب منو مونگاندی ویری چیری کی پریشتا چی چی قرآن پاک نا حدیث نا اجمانہ پیاسنا دا کم, میرم حاصل کم مسائل دا علم میں ہوئی. کتاب کے دلی سلور دلیل نہیں تا مسلم آئی. اے آئی. دیو دل قرآن کتاب کتاب مسلک نہاری کری دعا ہے تو نہ تو بس نہیں دلی او کبیل فرض لی کری نہ آگانا آگ پکی نے دلیل ننے پیش کرے دلیل تو کتابوں کی وا گنتی منگ مشران مولانا ابد الح نور نورو جی کتابوں کی گلے داغی ویلی سا گلتی ردا گلتی ردا نانند کے ہدای کے گلتے گوری بندرے لیکن غلبے سنگر آپ آسی اور تو سوری جی ہاں داسو پتا خبریں پیش کرے ہوئے اتنا نہیں دا کتاب نیو پاگ پاگل ہوئے لگتے ادا ہوئی شی مطلب اگانے دا سلمہ صفحہ کتاب کو رہے ہیں د پاتے لکھلی دا کتاب جرے مشتمل برا قائد اہل حدیث دا مشتمل لیدال حدیث و باقی دو بانگلی دا نیز درے ما صفحہ کی لی چی دا کتاب ماں کل اولی دا کتاب ماں غاوخ کی اولی گا دا کتاب ماں کل اولی باقی نکلو اہل حدیث نکلی دائےم سفر حدیث ہوم هم تو عالیہ جو فبو بیت رسول اللہ گاندھی درم سبکی نکری ددی تو فلونا داتے داد وجنا سلف دا ہو د دا مشرانو دادی بے ددی شروع کی پائی دانت شروع کی کتاب کے دا شرکیات کی رضو پاڑو کی ماری گری ان شاء اللہ ذریعہ ابا سست اللہ تو تبورتھی ارتبرسی دیکھی جدم جی مدد مختل جائز سیدھا غیر اللہ تفنیتعیم اور تحیہ جائز توافونہ روکو سیدھا قبرون و جند و مڑوتا غیر بخین دا, دا جائز دانونی کتاب سا دام دا, شتا دا حوالی گری اور دا افواتی تقریباً سودیش افوات شکو میو سیک نمانے کر چکی چھو روکڑا مت نک میز تک پورا لا منشیہ تاج دیشر کوائز دی لیکن کل چائے کیا ہوتا شرد دے دا غلطی کرے دا نہ سستا تو بن دا کتاب چاپ کرے پہلے عزیز بنے مضمون پا اخبار کے اور کے کتاب لکھے وہی تو زمان حدیت اور محدید نکل رہے نہ دا شرد نکل رہے بے درد نکل رہے منہ دینا موبر راہ کے نا منہ دست خبر نہ کھوئی ما خبر خئیں جو قرآن سنت خود رسول اللہ اللہ اللہ تعلیم شرکان براد حضرت ابراہیم علیہ السلام براہد کرو کروم نے کرو سیم سات بری چتا کو براد کر براد کتاب پر شکل کیوں کہ پتاس پسی کتاب بھی کل اویلی چدار آ لیے تھی تو آئے تھی اور کن لکھے نہ وہ کی جدال میں کچھ کالا کالا اداروں سے چلی در کے تاکہ بھائی تو یاد رد بتا تو ہم نگڑے اور بر امداد سے رد شرک ہم نگڑے نوازو مسائل ہو یا فارم چار سڑے پائے کوئی تماغا مشترک راشی کے دے کے مل پھنسی سے ہی کروانی بلکہ طالب علم استاد تناخت قرآن تر جمک تو بیان حسین انتظار بکی پذان پل بانے مانو من دانوی نلو ساد منم سب گرو کو چاہے گنا چاہے نہ چاہ بنا مانا سد رے ہے تو بری دادریے کے تھے مقام کی ندر کے سما مت جو قرآن پاک یو نف کی یو سنگ نو بل کے بل جانکاری یو حدیث کی اوشانی نو بلا بلشانی یو آیات کی اوشانی نو بلکہ بلشانی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے حاضری اور قرآر کے فرمائی چما بے موسم مقام کی فیصلہ نہیں چکو لے وہاں آگا سلب فیصلہ یونیانے دانوی جوڑا نہیں مشہور کرے رہے ہاں دانی میں مشہور کرے رہے وہ تیری چیز دیان کو دار ہوئی. مانے کنا. صلاح مانا کرزداری کرزداری کو نیا مڑے کتاب ڈیر دے پکڑا دونوں مسل گر میرے پیشن چال کو فور وارکا گھر میرے فور وارک ملک چالا نہ ہو جائے مجھے کہیں سب ترو سکے ترقی کروا آرکی سے آگاہ مرضی رو تر کو ہے مہمان غلطی بولتا تو وہ کرے برا جی نا منا ذرا کی چاہتا ہونے نہرکی دار کی دو درے بھی پال چلو مناظرین پڑک میں پلان کے بخر ہوا ہوئے چلا کار غلط سے ویز جب اکبل کا متاثل اکبل چینس نرف لگے مستی کا نی پکلا کتاب کی جنا چکم دان تم آجر ہوتا ہے شار جلتا ار درد لنہ ارے من ستا اوتو لو کو دل قرآن پاک کلک دے دے پدی کے ٹکراؤ کاری نل بگو تویل با تو قرآن پاک کے نقیدائے ظاہر مانا والا حدیث کے تعویل ہو کا حدیث کے, کے نظام داد حضول بینگی مڑی نوری بولے پورا پاک گوارے پینگو کر سولہے کوئی بولے پرانے پاک موسی باندھی تو مت حاصل بک ہیں اذا القرآن له قلت جو قرآن اور دا دا سبحان شکش ہونے جب پہل آپ لوگ سم لب قرآن پاک کی قرآن چکن قرآن رستی کی نو بہت اغرین جی مام رکو تا سنائے یا سو تصبی ہوئی تصبی نوایا تین چڑتا سکر مکوائے بل کیا وقت قرآن سیکھی نو تاس بل کی رے دا تو قرآن پا کر دکھا ہے لگ لگ زم کو جنو سورت میں رات منگا نہ رات نا کافی لگیا والے گا لگیا اور پتی مام پتی تا تو آواز اے فاتح کی بولی جنگ شوروکڑے رہے آواز اے فاتحم بس ہوا ہے بلکہ داوائے جنور نور صورت ہے نور بموا ولی بولے لار دقیم سکا چکم حدیث سے تا تو دو بعد آپ نے سامنے اتنا حدیث پہ اسکریب ترمی وغیرہ چائے کی ویلو کہ ماسے وال پاتے ہیں نہ بل بموا دا تفر مل قرآن اور عادی سے مر کمزور ہے حدیث سے کمزور ہے بارہ کہ ما رفا دینا بس دمو آئے دا حدیث دے دارے کمزور ہے بد آدیث نور کے رات نمانا نم پڑی ہے بلو ہے وہ خی ملتا یہ سہی ادیس متا ہے صحیح مرفوع آگے کی ویری چوک جانو دفاتے نہ سیوان اور سورت نو آئے نو اور قرآن بنوائے اور مانا نا سکم روز ہوگ دیش کو ذریعے دفاتے بھلے ناسیہ مان تو سورت بلی کم آئے کاغذ بن تو آئے گا داوری دیم سر عدی کی شریک شیل داوری شریفیان کی اور دلیل اور سبیا کا نماز ضعیف حدیث کو دلیل نہیں دیوی دی راہ حدیث کے حدیث کے فرمائے افراد قرآن یا وفات لا فلا بالکل لا پلاپ کے مون پاتل نہ ہوا گئی منظ بات بات کے حدیث کی کم سے بات بات لاکھ ہماری لال فولہ تو دا مانا کہ منہ سے بالکل من سے بالکل نہیں کی قرآن پاکوں قرآن پاک دیا سال بھیا نا رسول اللہ اللہ وا دیکھ رہے دے پاک ایمان لیکن آسمنے خرابی بچوں قرآن فرمائی آیا کا شریتاشا نے دا آیت پتھر دس فرنگی ہوئی سے جن سے قسمی بالکل دس قسمی نشتا نہ قسمی ہو کوئی سے باروزن نشتا لا ایمان موثقتن لہو دا سے قسمونے نشترے دا سے لوزونے نشترے چپاغے بانے اعتمادو کریشیم اعتماد کے پاتلے سے دے تلاویز لینکل کمال حدیث و قرآن لاپ لاتا بے حضرت لا تاہمتاہ حدیث کی راجی دیرتا تو نہیں ہوئی جکر لنگر تیار کیے چڑھو یا چڑو بولتی پڑا والے ٹوکرے کے پر خام کے وہ دے حدیث لاپ لاتا بے حضرت تاہم موضنی حضور دفرا کے لاس و تام باطل تام ہاضری نو بیا کو نا دا ہینا جی دامت لبھی ڈی رو گی ہاں وہ مطلب نہ ہوتا نہ مانے گا نہ ہونا مانے گا بچنے مانے بے حادیت مانا ہو کر لا بے حادرت چکر آمو خوراکے ڈوڑے پکڑے منہ دن کی جمع کیا نا گمایا کرم گا بل ادیب پیش کا لے جا رہے مسجد مسجد جمع جماعت ونڈی سی دار منہ بغیر جماعت نے نشتا زندگی آپ یہ عبادت خانہ زماپ دین دارے جو لوہام مسجد جمع منسفلہ مسجد اللہ پل مسجد تارا باطل بوتا لیو باطل باتل لم جاوی تو بوتل جان نہ رہو بات نہ کل مک موائے گئے یود باطل یا حرام استحادی یود باطل خرام سر دلہ جدواروں کی فرق مثال بانے قرآن پاک فرمائی وقت لوہ پک سلو جو لل مرافٹافٹ یو مان داوا لا تر سنگلو رینا دنگل سنگل ندان سنگلو مرا كے سو مان ادا سنگلو تھرا مان سنگلی آم ایم ہوئی جاؤ سنگلی انزل فرض. فرض کی فرض کی سنگ ہے راجی. فرض ہے فرض قطعی نہیں دا خدای بل چکے منظ باتر سے داغ چاچی امام پتی خرا تر یا فاتحہ پمانز کے نو او باتر داغ چاپ اشتہار کی چتری حدیث دامان آ گئی نئے تا تو ہے پیلم نہ گئے تا تو پنیز باتر چو کتا اب منس کی چلتا فاتحہ امام پتوں کتا سو اب مانز کیوں نہ منس بازی منہ کیوں نہ باتی پتہ لگے پاتے من جنشتا یا باتل یا نیم گڑے پتا مقتدی کرے بم فاتحا ہوئیز کے مختلف مختلف منہ آئی امام بخاری, ویلی بخاری, مخلص بخاری کرے امام احمد بن حمل دال ل مختضی اور پتین آئے یا ہتھا کو لے کے احمد بنے ہمبل سفیا رخاری ابھی ویلی شدہ حدیث دار دا چادان داری دار دا دا مختلف بار نئے ن جی بالکل قطعی ہے بالکل متواز کر دے ذریع بنی مسلم بخاری پر سوکھ مسلمان جشتا امام احمد بلک یہی کرنا ضریب بنی جات سے شہرکاری خطا حدیث اور پتی نو یواز فتی سے ختم نہ دین پر بخاری کے نہ مسلم ملوگور مسلم کے حا لاتی اور خبر جماعت بولا جتاؤ دلیل کم نے جنور سورت انتا چپنا سے دیہیس منی ندیس کے دفس موت مدر آئی ماں سیلے راوی موتمدیاد سوکھرا مدرا موت بری پارا کی پہاڑی داما جئی چاول ساپلو فسائتن بم اور سرو ہے جواب خلاف موسم دے دلکل موسم فسا فادیہ اور سربندور آئے گا آپ کہو قرآن پاک فرمائے کل جی قرآن نو وقت دے اور جب چاہے حدیث کی معلوم ہے جنہ ہر پڑے پہ پاتے ہو قرآن راگئے حدیث راگئے دیکھ کے دن یا پھر معلوم ولی زدہ کی سورے پاتا قرآن نہ دیتا اور حدیث کے راضی نرآن العظیم دا عظیم و شان قرآن دے. قرآن دے دا دے قرآن ارغلی شدہ دے قرآن اے دا قر کے دا ماد قرآن دستری کی نوکی رجما بدل